اب یہاں پرندوں کی مرضی ہے وہ دائیں طرف اڑ جائے بائیں طرف اڑ جائے لیکن مشرق کا عقیدہ مشرق کا عقیدہ اب کبوتروں کو اڑاؤ اگر دائیں طرف چلے گئے تو خوش قسمت ہے کہتے ہیں اب یہ کام کرو بائیں طرف اڑ کے چلے گئے تو کہتے ہیں نہیں کرنا ہے بدشگونی لیتے تھے اسے تو اسلام نے کیا کہا لا لاتو پرندوں کے اڑانے سے قسمت کا کوئی پتہ نہیں چلتا سب جھوٹ ہے یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ تقسیم کرتے تھے بال ازلام اللہ فرما فسق یہ گناہ کا کام ہے جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب فسق کا لفظ بڑے گناہوں میں استعمال ہو جائے تو کفر کا سب سے بڑا درجہ اور جب مسلمانوں کے گناہوں کے لیے استعمال ہو جائے تو گناؤں میں گناہ کبیرہ علیمیازین کفرو آج کے دن نا امید ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین, دین, تم دین سے نا امید ہو چکے ہیں کہ کفار تمہارے دین سے ہو چکے ہیں اب تمہارے دین کے بارے میں ان کے سوچ فکر ختم ہو گئی ہے یہ دین غالب ہوگا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس دین پر عمل کرنے والوں کے اعتبار سے دین مغلوب ہو جائے وہ دین مغلوب نہیں ہوتے دین کے ماننے والے مغلوب ہو جاتے ہیں ورنہ یہیں دین تھا صحابہ کے دور میں اس کا مقابلہ کون کر سکتے تھے آج بھی دلائل کے اعتبار سے اور اللہ رب العالمین کے فضل کرم توحید و سنت پر جو لوگ چلنے والے ہیں ان کے مقابلے کے اعتبار سے دین غالب ہے اپنے اصلی صورت میں فرما لئے محکمل تلکم دین اکم آج مکمل کیا ہم نے تمہاری تمہارے تمہا تمہا دین کو واطمم علیکم علیہ نعمتی مکمل کیا ہم نے تمہارے اوپر اپنے نعمت کو ورفیۃ لکم الاسلام دینہ پسند کیا ہم نے تم علی اسلام کو بطور دین اس آیات کے بارے میں جیسے کہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں یہودیوں نے کہا اگر یہ آیات ہمارے دین میں اس کا نزول ہوتا تو اس دن کو ہم عید کے دن بناتے اتنا عظیم آیات ہے یہ عمر فاروق کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس آیات کے نزول کب ہوا ہے یوم العرفہ عرفے کے دن اور نبی نبیر سلاطلام حج تو الوداع میں تھے ایک ہی حج کیا تھا اللہ کے نبی نے نو ہجری کو حج فرض ہو گیا ابوبکر کو امیر بنا کر بھیجا کسی معاملات کی وجہ سے اللہ کی حکمت کے حکمت کی وجہ سے اللہ کے نبی نہیں گئے اگلے سال اللہ کے نبی حج پر گئے اعلان کیا کہ میں حج پر جاؤں گا صحابہ کی بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی اور میدان عرفات میں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے اس آیات کو اتارا الیوم محکم الحکم دین عمر فاروق کہنے لگے کہ وہ دن ہمارے لیے ویسے بھی عید کا دن تھا کیونکہ جمعہ ویسے بھی مسلمانوں کے لیے اسلام میں عید کا دن ہے اور پھر اس لحاظ سے کہ وہ میدان عرفات میں ہے تو تب بھی وہ عید ہے مسلمانوں کے حج کا بہت بڑا دن ہے جس کے بارے میں نبی صلاحت اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی عرفے والوں پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کے درمیان میں ان پر رشد کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کو دما اب دیکھو وہ دماغ کے بجائے آنسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں آجزین ساری کر رہے ہیں تو ہمارے فاروق نے فرمایا کہ ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں اس آیات کو اللہ نے اتارا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا اہم ایک لفظ اکمال ہے اور ایک لفظ اتمام ہے معنی یہ کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کو تعداد کے اعتبار سے روزے اتنے رکھنے ہیں رکعت اتنے پڑھنے ہیں حج ایسے کرنا ہے یہ اس کے ارکان ہیں اور کیفیات وہ بھی اللہ کے رسول کے طریق وجہ سے ہم کو کیفیت بھی بتایا جس کو حیت کہتے ہیں حیت بھی بتایا اور اس کے عدد بھی بتایا اتنے روزے ہیں اتنے رکاط ہیں اور اس کا یہ طریقہ ہے جو نبی بتائے گا تو کس لحاظ سے جن کو کہا اکمال کے اعتبار سے بھی اور اتمام کے اعتبار سے بھی کہ یہ کامل بھی ہے اور کام بھی ہے دونوں لحاظ سے کہ کیفیت بھی اس کا ہم نے بتا دیا نبی کے ذریعے سے کہ کس کیفیت سے یہ اعمال تم نے کرنے ہیں اور تعداد بھی بتایا کہ تعداد کیا ہوگا اور فرما کہ میں تمہارے دینا دین یہاں پر کیا ہوں ورزید دینی اسلام پر میں تمہارے لیے راضی ہوں منس محمد بے بس ہو جائیں بوک میں غیر جان پن نہ ہو مائل ہونے والا گنا کی طرف فائند اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا میربان اور بخشنے والا ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی کہ اگر کوئی شخص بک کی وجہ سے نہ ڈالے اور مردان چیزوں میں سے کوئی چیز کھانے کی طرف مجبور ہے لیکن گناہ کی طرف اس میں میلان نہیں ہے حرام چیزوں سے مزہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے غیر باغوں والا آدھن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ دوسرا مقام ہے تیسرا مقام اس میں آئے گا انہام میں صورت انہام 145 میں اور چوتھا مقام صورت ناہل 115 میں آئے گا ان چار چیزوں کے حرمت کے بارے میں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تو فرمایا کہ بوک کی وجہ سے وہ اگر یہ عمل کرتا ہے حرام چیزوں میں سکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفات ذکر کیے ہیں کہ وہ غفور اور رحیم ہے وہ معاف کر دے گا اس کو یس سوال کرتے ہیں آپ سے ماد اوحلحم کیا حلال کی گئی ہے ان کے لیے کل آپ فرما دیجیے اوہم تو یہ بات حلال کیے گئے ہیں تمہاری پانچ چیزیں جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے حلال ہے وہاں الم تم منل جوار اور جو شکار سکھاتے ہو تم سدائے ہوئے جانوروں کتوں کو مکلبین کو منل جوار شکاری جانور مقلبین فرمائے جو اپنے پالے ہوئے کتوں کو تم شکار سکھاتے ہو وما علم تم وہ بھی تمہار لیے حرام ہے تو اللہ حلال ہے تمہارے تو اللہ تم تعلیم دیتے ہو ان کو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے مانا پاکیجا جدید تمہارے لیے حلال ہے وما اللہ من الجوارح ہیں اور وہ جو تم تعلیم دیتے ہو زخم یعنی شکاری جانور کو مکلبینہ جب سدانے والے ہو تم معنی ان کو جب تم کسی شکار کے پیچھے چھوڑتے ہو ان کو تربیت دیتے ہو اس کو میرے لی پکڑو جس طرح کتے کے ذریعے سے شکار ہوتا ہے اور پرندوں کے ذریعے سے شکار ہوتا ہے بعض کے ذریعے سے لوگ شکار کرتے ہیں نا اور وہ بعض شکار کو پکڑ کے لئے آتے ہیں مالک کے پاس یا شکار پکڑ لیتے وہیں بیٹھا رہتے ہیں. مالک پہنچ جاتے اس کو جمع کرتے پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے تفصیل کے ساتھ کہ کتے کو شکار کرنے کے لیے جب استعمال کرو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو اس کے پیچھے چھوڑو لیکن اگر تم گئے اس نے شکار کو پکڑا ہوا ہے تمہارے انتظار میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے تمہارے لیے ہے لیکن اگر تم گئے اس نے اس میں سے کایا ہے بخاری کی روایت اور دوسری کتابوں میں تفصیلیں حدیث ہے تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے یا اگر تم گئے اور غیر کتا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کار پر یا دونوں نے پکڑا ہے تو اب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پہلے تمہارے کتے نے پکڑا ہے یا دوسرے نے پکڑا ہے جبکہ بسم اللہ تم نے اپنے کتے پر پڑا ہے تو تب بھی نہیں کہا سکتے اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر مشکوب چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے تو یہاں پر فرمایا کہ مکلبینا اور وہ جو تم سکھاتے ہو شکاری جانور جب سدانے والے ہوں سکھاتے ہو تم ان کو فرمایا ان کو تم سکھاتے ہو تو المنا مما علمکم اللہ اس میں سے جو تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے معنی اللہ نے تم کو سکھلایا ہے یہ چیز حلال ہے اس کو پکڑو اس کو ذبح کرو اس کو اس طریقے سکھاؤ فکلو فسکاؤ مما اس میں سے ہم جو وہ پکڑ لیتے ہیں علیکم تمہارے لیے رسم اللہ یاد کرو اس پر عالیہ ہے اس پر اللہ کا نام اللہ کا نام اس پر لے لو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو تعالیٰ یقینا اللہ تعالیٰ, تعالی جلد صاحب لینے والا ہے ہر چیز میں اللہ کا تقوا اور قیمت کا خوف سر الحساب حرام چیزوں سے آپ آپ کو بچاؤ طیب چیزوں کو کاؤ ہم بیا کو بھی حکم حلالن طیبا یا یوحر رسول غلومنت طیبات وہ امر اس اللہ کا امر نبیوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے ہے وہ جو ہلحمت طیبات و جو حرم قرآن نے ہمیں خباعش سے روکا ہے گندے چیزوں سے روکا ہے یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اب طیب اور خبیث میں فرق نہیں کرتے گندی چیزوں کے کانے میں اور اس کے استعمال کرنے میں پیش پیش ہوتے ہیں یہ ہماری ہلاکت علیمکم آج حلال کیا گیا تمہارے لیے اچھا یہ بات چیزیں وہ تو عام اور کھانا ان لوگوں کا اوت الکتابہ جو دیے گئے ہیں کتاب حل الکم ہلال ہے تمہارے لیے وہ تو اور کانا تمہارا حل الحم ہلال ہے ان کے لیے ولمح تمہارے تمارے کون سے عورتیں پاک دامن ایمان میں سے. مِنَّ اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے اوت الکتاباں جو دیے گئے ہیں کتاب من قبل تم سے پہلے جو ہو سارا آتے تمنا جب تم دو ان کو ان مہر محسنہ پاک دامن دینے والے ہوں غیر مصافحین نہ ہو بدکاری کرنے والے ولا متخذی اخدان اور نہ ہو بنانے والے خفیہ دوست اشنا کے پیروکار نہ ہو وہ یکفر ایمان جس نے کفر کے ایمان کے ساتھ فقط حبت عمله ہو یقیناً برباد ہو گئے ان کے اعمال الخاسرین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا کہ سیاد کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہے یہاں پر ایک تو اہلی کتاب کا زبیحہ اس میں شامل ہے کہ ان کا زبیحہ تم استعمال کر سکتے ہو اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح اس کی اجازت اسلام نے دے دی اب اس میں پھر یہ دیکھنا جو اختلاف ہے قول میں وہ اس موضوع میں ہے کہ وہ اہل کتاب کون سے ہو جو مشرق ہو یا وہ اہل کتاب کے نام تو ان پر ہو لیکن مشرق نہ ہو مانا اس علیہ السلاۃ والسلام کی فضیلت کی بنیاد پر وہ اس علیہ السلاۃ وسلام کی طرف ہے لیکن مشرق نہیں ہے یا علیہ السلام کے طرف اپنا نسبت کرتے ہیں علیہ السلام کے طرف کرتے ہیں لیکن مشرق نہیں ہے لیکن ایسے لوگ جسے مفسرین دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے بلکہ یہ لوگ تو آپ مکمل طور پر شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں دوسرا قول یہ کہ مشرقین کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرق قرار دیا ہے تو جب ان کو مشرق کہا ہے اور اس کے باوجود ان کے عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے تو یہ عام مشرقین سے ان کی تفصیل ہے لہذا اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ باوجود اس کے کہ ان میں شرک موجود ہو لیکن اہل کتاب ہونے کے ناطے سے اسلام نے ان کو نکاح میں لینے کی اجازت دی اور ان کے ذبیحے کو استعمال کرنے کی اجازت دی اب اس آیات کے اندر جس طرح پہلے ہم صورت نساں میں پڑھ چکے ہیں کہ عورتوں سے نکاح میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ ولا متخلی احدان کہ ان کے اندر اس گناہ کا ارتکاب نہ ہو بلکہ وہ پاک دامن عورتیں ہوں وہ چاہے عام مشرقین کے متدین کے ہو یا مسلمین عورتیں ہوں مشرق نہ ہو بھلے لیکن یہ عیب ان میں نہ ہو کیونکہ خاون جو ہے وہ تمام عیبوں کو برداشت کر دے گا اگر مومن ہے لیکن اس عب کو وہ برداشت نہیں کرتا ہے آخر میں ایک اہم بات جو اس آیات کے تناظر میں اس نقطے کو علماء نے بیان کیا ہے کہ کیونکہ یہ جو یہود نسارا ہے یہ تو کافر ہے نا کہیں ان کی نکاح کی وجہ سے تم اپنے ایمان کو نہ بیٹھو ایسا ہوتا ہے نا یہودی عورت کسی مسلمان سے نکاح کر لیتی ہے نسارا میں سے کوئی عورت مسلمان سے نکاح کر لیتی ہے فوراً اس کو سال دو کے اندر اس کو یہودی عیسائی بنا لیتے تو قرآن نے کیا کہا یا پھر بال ایمان فقب فقط احبل جس نے بھی ایسا کیا کہ مومن ہونے کے بعد کسی یہودی عورت سے شادی کر لی اور اپنا ایمان بدل دیا تو فرما ان کے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا دنیا کے معمولی فائدے کے لیے آخرت کو داو پر لگا لے گا اور جیسا کہ وہ کافر دنیا اور آخرا باقاع میں ہم پڑھ چکے ہیں دو سو سترہ نمبر آیات میں وہاں پر بھی اللہ نے اعمال کا حبت ذکر کیا ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے یادینا من والو ادا کم تم سلا جب تم کڑو نماز کے لیے اپنے, اپنے, اپنے سروں پر ارجلا اور اپنے پاؤں کو دو لو ال کابینوں تک وہ ان کن اگر ہو تم حالات جنابت میں خطرو غسل کرو مکمل طہارت حاصل کرو وَإن كن تم مر ہو یا تم نے مسا کی اپنے عورتوں کو مانا ہم بستری کیو فلم تجدو سو تم نہ پاؤ ماں ان پانی فتح پر پاک مٹی اس سے تم تم کر لوسا ہو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے ما اللہ, ہو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ, نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ لیے من جاؤ کہ بنائے تمہارے اوپر کوئی تنگی اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے تنگ کرنے کا نہیں ہے وہ لا تھی لیکن وہ تو ارادہ رکھتا ہے تاکہ تم اب پاک کر دے تم تاکہ تا مکمل کر دے اپنے نعمت کو تم, تم شکر ادا کرو پچھلی آیات میں بھی اور اس میں بھی ایک سوال ایک یہ کہ اللہ اپنے نعمتوں کو پورا کرتے ہیں یعنی دین کو پورا کرتے ہیں تو کیا جن صحابہ نے اس آیات سے پہلے اکمل دین اکم اس سے پہلے عمل کیا تو ناقص اسلام پر کیا ہے نہیں ناقص اسلام پر تو نہیں کیا ہے جتنا اسلام نازل ہوا ہے اس وقت وہی کامل ہے مانا اسلام میں اللہ تعالی نے جب تک مدینے میں مسلمان نہیں آئے تھے جن جن باتوں کا حکم دیا تھا اس پر مکے میں عمل کر رہے تھے وہی مکمل اسلام تھا اب بعد میں جو احکامات اللہ نے نازل کیے جن صحابہ کے زندگی میں ان کے لیے وہی مکمل اسلام تھا اب ہمارے لیے جو قرآن و سنت میں شریعت ہے یہ ہمارے لیے مکمل اسلام ہے یہ مانا مفہوم ہے دوسری بات یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ایک اشکال کے تحت بات وم سہو بے رغو سکم و کرو تم بے اپنے سروں پر وہ تو حرف آتف ہے چاہیے تھے کہ وہ ارجول لام کے کسرے کے ساتھ ہم پڑھ لیتے تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ عطف جو ہے کم پر ہے کم عید کم وہ اس لیے کہ پاؤں کو تو دھونا ہے نا اس پر مزہ تو نہیں کرنا ہے تو یہاں وم سہو ہے مسا صرف سر پر ہے اور پاؤں جو ہیں اس کو دونا ہے اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم حالات جنابت میں ہو تو فتح تو اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو مانا غسل کرو ہاں بیماری کے حالات میں یا سفر میں یا اور قربت خواتین میں تمہیں پانی نصیب نہ ہو میسر نہ ہو تو پھر تیمون کی اجازت شریعت نے دیا ہے اور اس کا طریقہ بتایا کہ وہ صرف چہرے اور ہاتھ پر مٹی پر ہاتھ لگا کر ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتا دی کہ اللہ نہیں چاہتے تم پر تنگی کرے ایک چیز کو فرض کر دے اور تم اس کو ادا نہ کر سکو تو اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر تنگی آئے گی تو اللہ اس کے لیے حکم بدل دیتا ہے جب پانی نہیں ہے تو مٹی تمہارے لیے پانی کا قائم مقام ہے اور فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو سننے پڑھنے عمل کرنے میں تمہارے لیے کیا ذمہ داری ہے کہ تم وہ کام کرو فرمایا تم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ اتنا مہربان کہ شریعت میں ہمارے اوپر کتنا نرمی کر رہا ہے وزقرون مطلب یاد کرو اللہ کی نعمت کو والی جو تم پر کی ہے میشا الزی اور اللہ تعالیٰ کے اس آحت کو کم بھی معاہدہ کیا ہے تمہارے ساتھ اس وعدے کو یاد کرو جب اللہ نے تمہارے ساتھ پختہ وعدہ کیا ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کی وقت اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے سینوں کے راز اس میں ایک تو اہل کتاب کے بات کہ انہوں نے اللہ نے ان سے وعدہ لیا اور انہوں نے وعدے کا اقرار کیا کہ ہمیں اللہ وعدے پر پابند رہیں گے لیکن آخر کار اس وعدے کو انہوں نے توڑا اور ہم سب سے اللہ نے عبادت کا وعدہ لیا ہے اور ہم نے اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے یہ بھی اللہ رب العالمین نے ان میں سے رکھا ہے جس طرح شروع میں ہے اوف بالحود وعدوں کے پاسداری کرو وفا کرو اقوت کی وفا کرو اللہ فرماتے ہیں تم وفا کرو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تمہارے وعدے ہیں اس کو پورا کرو اور خفیہ چیزوں کو اللہ جانتا ہے جو سنوں میں ہیں یادینہ منان وال تم قائم گوا اللہ انصاف کے ساتھ تم اللہ پورا شہادت دو عادل انصاف کے ساتھ دو ولا آمادہ کرے تمہیں شناان و قوم دشمنی کسی قوم کے الہ اللہ تا یہ کہ تم عدل انصاف نہ کرو مانا جب کسی شہادت کے بات آ جائے اور وہ شہادت تمہارے کسی دشمن کے خلاف جائے وہاں تم اس دشمن کے خلاف کے ہونے کی وجہ سے شہادت الٹا مت دو بلکہ یہ تو تم کو تمہارے دشمن کی دشمنی حق سے پیر دے گا ایسا نہیں کرو یہ انصاف کرو عادل کرو ہو اقربر تقوا یہ زیادہ قریب ہے تقوے کے عادل انصاف یہ تقوی کا جڑ ہے یہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرے کیونکہ تقوی خود ایک چیز کا نام تو نہیں ہے تقوی تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے تقوی جو پیدا ہوتا ہے بندے میں وہ اعمال کے مجموعے سے پیدا ہوتا ہے کبھی وہ قرآن کا تلاوت کرتے اس سے تقوا پیدا ہوتا ہے کبھی پیغمبر کے جیس کا مطالعہ کرتے اس سے پیدا ہوتا ہے کبھی وہ نفلی عبادت کرتے اس سے پیدا ہوتا ہے کبھی وہ حج پر جاتے کبھی عمرے پر جاتے کبھی جہاد فی سبیل اللہ پر جاتے ہیں. یہ اعمال کے ذریعے سے وہ مجموعہ بنتا ہے تو فرمائے کہ یہ جو عدل انصاف ہے وہ اقرب الطوہ یہ تقوی کے قربت کے لیے بہت ہی بہترین آلہ ہے وہ تقل اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو اللہ کے خبر تمہارے اعمال پر مکمل ہے یہ تنبیہ ہوتا ہے اعمال کے آخر میں کہ اللہ تعالی فرماتے عدل کرو اللہ سے ڈرو اب ظاہر میں تمہارا کچھ بھی ہو باطن کے تقوے کو اللہ جانتا ہے کیونکہ اللہ کو وہ تقوی مطلوب نہیں ہے جو ظاہر میں تو ہو باطن میں نہ ہو جیسے کہ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کتاب و میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے نقل کیا ہے کہ اے بیٹے ایسے متقی نہ بننا کہ ظاہر کے تقوے کی وجہ سے لوگ تیرا عزت کرے کہ بڑا متقی ہے بڑا پرزگار ہے لیکن تیرا دل جو ہے وہ فاسق ہو تیرے دل کے اندر فسق ہو اور ظاہر کے تقوے کی وجہ سے لوگ تیرا بڑا چرچا اور واویلا وعوی کریں کہ بڑا متقی انسان کیونکہ اللہ کو وہ تقوی چاہیے جو دل میں ہے وَعَدَ عد اللہ الدینہ منو وادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہوں نے مان لا ہے ہاتھ اور نے کا عمال کیا لہم ان کے لیے مغفرت ہے وہ عجر اور بہت بڑا اجر ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے مان لا اور نے کا عمال کیا کہ میں ان کو اجر عظیم دوں گا کفروا وہ لوگ جنہوں نے جی ہمارے آیتوں کو صحاب الجحم یہ لوگ دوزخی ہیں جانم والے ہیں ترغیب و ترہیب دونوں مغفرت کی طرف دعوت فلاں تالب نبسما جزا امب مکان جیسا صورت سجدہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو مرکز مرکزی طور پر نعامات رکھے ہیں وہ ان کے انکوں کے ٹنڈک ہیں لیکن کسی نفس کو معلوم نہیں ہے وہ نعمتیں جب ان کو دیں گے ان کو پتہ چلے گا یادینہ بھولو اس کو رو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کے نعمت کو جو کی ہے تم پر از ہم جب کس کیا ارادہ کیا تھا قوم نے کہ اللہ پر توکل کر ایمان والے اس میں اس نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ دشمن تمہارے طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا ایسے واقعات کئی بار ہوئے مدینے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے تھے صلاح حدیبیہ کے موقع پر جنگ کے ایک انتہائی امکان تھا لیکن اللہ رب العالمین نے مشرقین مکہ کو روکا صحابہ کی بھی یہ چاہت تھی کہ ان کے ساتھ جنگ ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین نے اس حکمت کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے کیوں تم کو اس وقت جنگ سے روک رکھا تھا اس لیے کہ مکے میں ایسے مسلمان تھے جن کے سروں میں ایمان موجود تھا لیکن ظاہر میں تم نہیں جانتے تھے قریب تھا کہ اس کو تم لوگ پسل دیتے ان کو بھی قتل کر لیتے اس حکمت کے تحت اللہ نے جہاد کو پیچھے موخر کر دیا تھا تمہاری لڑائی کو اللہ نے روک دیا تھا حکمت یہاں پر ان کا تذکرہ ان کے ہاتھوں کو روکا اس میں اللہ کی حکمت تھی تو فرما اللہ سے ڈر جاؤ اللہ پر یقین بھروسہ رکھو کہ جس طرح وہ ان کے ہاتھوں کو تم سے پہلے روک چکا ہے اسی طرح بعد میں بھی روک سکتا ہے اس کے پاس تمام قوتیں ہیں و القدہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا بنے اسرائیل سے وبعثنا اور ہم نے بھیجا اللہ کے کلام کا ترتیب کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھو اللہقا غیب کا کلام فوراً باسنا متکلم کی طرف ایک عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کبھی غیب سے کبھی متکلم سے کلام کرتا ہے ایک جملے کو فوراً بدل دیتا ہے فرمایا وہ باسنا اور ہم نے بیجا منہم ان میں سے اسنا آشرا نقیبا بارہ سردار بنی اسرائیل میں بارہ قبیلے تھے تو اللہ نے ہر قبیلے میں ایک سردار کا تعین کیا نظام کے چلانے کے لیے اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ہر قوم کے لوگوں میں ایک کو امیر بنایا جائے سردار بنایا جائے کہ بھائی اپنے قوم کے لوگوں کی عادتوں کو آپ جانتے ہیں ان کی زبان کو آپ جانتے ہیں ان کے طبیعتوں کو آپ جانتے ہیں آپ ان کو سمجھاؤ ان کی تربیت کرو ہم آپ کو حکم دیں گے آپ وہ حکم وہ اڑو ان پر چلاؤ نظام سنبھالنے کے لیے یہ طریقہ اللہ نے ایک وضع کیا وقال اللہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان نے ماہوں میں تمہارے ساتھ ہوں میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال لکم تم اسلط واتے تم اسکات و اگر تم لوگوں نے نماز قائم کی اور تم لوگ زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لے آئے وہ اور ان کو تم تقویت پہنچاؤ گے یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی وہ قرض تم اللہ قرض ان اور قرض دو گے تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض لوکف فرن نہ کم لوک فرن ضرور میں ہٹاؤں گا تم سے تمہارے گناہ وَلَا ضرور داخل کروں گا میں تمہیں جناتن تجری منتخل انہار باغات میں بیتے ہیں نت اس کے نیرے فمن کا فرباد آپ جس نے کفر کیا اس کے بعد یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سدے راہ سے یہ اللہ سبحان ہو تعالی نے ان سے وعدہ لیا لیکن اس وعدے پر وہ قائم نہ رہے بلکہ اس وعدے کو توڑ دیا اس میں نقصان ڈالا پھر اللہ رب العالمین نے ان کے سبب لعنت یہ ذکر کیے کہ یہ وعدہ شکنی کے وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی ہے پہلے بھی ہم نے یہ عنوان پڑھ لیا اس صورت میں ان کے اسباب یہ ہے صورت نسا کے آخر میں ہم نے پڑھا ان کی یہ قصور یہ قصور بھی ان نقصان الکلم بدلتے ہیں وہ کلموں کو ام مواد ہی اپنے جگہ سے وہ نسو اور گل گئے وہ ہسن اس حصے کو روبی جو نصیحت کی گئی تھی ان کو اس کے ساتھ تط آپ اطلاع پاؤ گے اللہ خائی نتم خیانت کرنے پر ان میں سے اللہ کلی لمبن بہت کم ان میں سے فافان ہو بس معاف کر دے اب ان کو درگزر کرے ان اللہ یوحب المحسنین یقیناً اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو اللہ تعالی نے ان پر نسارا پر لعنت کیا یہودیوں پر اللہ نے وزد کیا اور اللہ رب العالمین نے اس حیات میں یہ بات بتائی کہ اللہ کے عذاب کا ایک شکل جو بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے لیکن اس حیات سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا ایک بہت برا شکل ہے انتہائی خطرناک شکل ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جن پر ناراض ہو جاتا ہے ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں کا سیتن وجہ کلو گاؤں کا ہم نے ان کے دلوں کو سخت کیا اب اگر کوئی شخص دن کی بات نہیں سمجھتا ہے آپ نماز کے بات کرو دین کے بات کرو وہ کہتے ہیں میرے دل کو لگتا ہی نہیں ہے میرا دل بہت سخت ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو اہل کتاب کا طریقہ ان کی علامت ہے جن کے دل سخت ہوتے ہیں یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ دلوں کے اندر تین کیفیات ہوتے ہیں یا تو یا تفتر من الحا ہوتا ہے یا یہ من خشیت اللہ ہوتا ہے یا فیخر جو من ہوتا ہے اس سے تیسری کیا قسم ہوگی اس سے تیسری تو ایسا سخت جس سے نہ پانی نکلے نہ رواں ہو جائے اور نہ گر پڑے منا اس میں کیفیت رونے کا آئے تو آگے کیا ہے پھر خاصیتن وہ سخت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے ان اہل کتاب کی ایک بات بتائی اور سارے مسلمانوں کے لیے عظیم ہدایت ہے کاش حکمرانوں کو دیا جائے قرآن کی یہ پڑھو تبرک کے لیے تو بہت لوگ تحفے دیتے ہیں لیکن یہ تحفہ پڑھنے کے اعتبار سے حکمرانوں کو پڑھایا جائے کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں اللہ ان یہود کے خیالت ہمیشہ آپ کو ملے گی یہ خائن لوگ ہیں ان سے دوستی جتنا بھی تم کرو تم اپنے دل کے سارے راز ان کو بتا دو لیکن یہ خیانت ہمیشہ تمہارے ساتھ کریں گے یہ خائن ہیں ہاں اللہ خلیل ہوں بہت کم لوگ ان میں سے ہوں گے جو ایمان لائیں گے خیانت کو چھوڑ دیں گے پھر اللہ تعالی نے فرمایا آفا کر لو درگزر کر لو اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے آپ احسان کرتے رہنا لیکن آفا درگزر کا یہ معنی نہیں کہ آپ ان سے قتال چھوڑ دو نہیں قتال تو قیامت تک جاری رہے گا آفا درگزر تو ان کے ساتھ صرف معاملات میں ہے دعوت کے میدان میں ہے کتال اپنی جگہ رہے گا وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے ہا دو جنہوں نے کہا کہ ہم یہ ہودی ہو گئے ہیں وَمِنَ اِنَّا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نسوارا ہے یہ نسارا نے خود اپنے آپ کو نسارا کہا نصران کے طرف نسبت کرتے ہوئے ایک بستی اس طرح آج بھی لوگ کرتے ہیں نا بستی کے طرف نسبت کر کے اپنا نام رکھ لیتے ہیں دیوبندی بریلوی یہ نسبت ہے نا اب ارے ایک شخص ہے وہ دیوبند بستی کا رہنے والا ہے اور ہے ہندو ارے وہ اس بستی کی طرف اپنے نسبت کر لے وہ کہتے میں دیوبندی ہوں تو آپ اس کو کیا کہیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں نہیں جس طرح ہم کہتے سواتی بنریری ہزار وال پنجابی اب ایک شخص آپ نے آپ کو کہتے میں پنجابی ہوں اور وہ عیسائی ہو سکتے بالکل ہو سکتے ہیں سواتی ہوں سوات میں کتنے سکھ ہے کتنے سکھ ابھی جو ہے نا وہ ماجر بن کر وہ کیا کہتے ہیں متاثرین بن کر آئے ہیں اب وہ کہتے ہیں میں سواتی ہوں تو آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں ہیں ایک شخص ہے وہ دیوبندی بستی میں رہتا ہے بریلوی بستی میں رہتا ہے بستیوں کا نام ہے نا اب وہ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں میں دیوبندی ہوں آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ کیوں بولا نہیں کیونکہ یہ دین کا نام نہیں ہے یہ بستی کا نام ہے لیکن اگر کوئی شخص کہتے وہ عیسائی ہو یا ہدو ہو وہ کوئی بھی غیر مسلم ہو کہ میں اہل الحدیث ہوں نہیں بول سکتے یہ میں محمدی ہوں نہیں بول سکتے میں سلفی ہوں صحابہ کے نفس قدم پر نہیں بول سکتے اگرچہ ہم ان نسبتوں کو درست نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہمارا کوئی شرعی نام ہے یہ نام نہیں ہے اس کو صفت کہہ سکتے نام تو ہمارا مسلم ہے وہ اللہ نے رکھا ہے سمبا کو مسلم قبل و فی وہ بطور صفت بھی ہیں بطور نام بھی ہیں لیکن اپنے لی وہ نام رکھنا جو شریعت میں نہیں ہے اس سے بچا ضروری ہے انہوں نے خود نام رکھا یہ کوئی شرعی نام نہیں ہے نصران بستی کی طرف نسبت فرماتے اخذ نام کا سوارا اللہ ان سے ان کا وعدہ فنسو انہوں نے بلایا بول گئے وہ بھی اس حصے کو جس کے ساتھ نصیحت کی گئی تھی ان کو ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان الس منی عن قریب خبر دے گا ان کو اللہ تعالی جو عمل کرتے ہیں اس عمل کو کہتے نا جو انسان کا صفت بن جائے صنعت جس کو ہم کہتے نا کاری یہ وہ عمل ہے جو مستقل وہ لوگ کرتے ہیں اس کے گویا سنعتکار بن گئے اللہ کی دشمنی کرنا وادوں کو توڑنا یہ ان کے سنتکاری ہے اللہ فرماتے ہم نے ڈال دیا ان میں دشمنی ہم نے پیدا کر دی اللہ فرماتے یہ دشمنی ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان میں ڈالی ہے اور یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ گیرا سے محفوظ ہے نا گیرا اور گیرا جو ہے وہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو چپکانا چاہتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں سلیشن سریش سریش چپکانے والا یہ جو چغم ہوتا ہے نا جس طرح چیگم انسان کہتے ہیں اس کے اندر کسی چیز کے ساتھ چپکا تو چپک جاتے ہیں اللہ فرماتے ہم نے ان میں دشمنی ایسے ڈال دی ہیں جس طرح سلیوشن کے ذریعے سے سریش کے ذریعے سے چپکایا جائے قیامت تک ہم نے ان کے درمیان میں بغض اور اعینات ڈال دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو خبر دیں گے یا حل الکتاب کتاب والوقت جاسول یقیناً آیا ہے تمہارے پاس رسولا ہمارے رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیانو لکم بیان کرتے تمہارے لیے کثیر سارے چیزیں تم وہ جو تم چھپا رہے تھے من کتاب کتاب میں سے جو مسائل تم نے چپائے تھے وہ مسائل یہ بیان کرے گا اس نبی کی یہ ذمہ داری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں خاص کر عقیدے میں اور اپنے طرف سے حلت اور حرمت جو انہوں نے کیا تھا ان میں یہ حلال یہ حرام اپنے طرف سے مولوں نے پیروں نے ان پر بات چیزیں حرام کیے فرمایا میرا نبی آ گیا ہے ویافان کثیر بہت سارے مسائل جن کی ضرورت نہیں ہے چھیڑنے کا اس سے عفا کرتا ہے درگزر کرتا ہے جا کو من البینات یقیناً آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور ام و کتاب مبین و کتاب ام نور آیا ہے اور کتاب مبین آیا ہے یہاں پر وہ مانا جو لوگ کرتے ہیں نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سے مراد کتاب کتاب مبین کہتے ہیں نور سے محمد ہے نہیں یہ نور اس کے تفصیل اللہ نے کیا ہے وہ نور کیا ہے وہ کتاب مبین ہے وہ سمر قرآن ہے تمہارے پاس نور آیا یعنی قرآن وہ کیسا نور ہے فرمایا کتاب مبین ہے ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے صلاح تعالیٰ رضوان جو بھی شخص پیروی کرتا ہے اس اللہ کی رضامندی کے سب السلام کس چیز کی ہدایت دیتے ہیں سلامتی کے رستے یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص سلامتی کا راستہ چاہتا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا قرآن سیکھنا پڑے گا قرآن اور سنت کے بغیر سلامتی کے راستے کے تلاش یہ بے ہے سلامتی ہے قرآن کے ذریعے سے ملنے کا اللہ دعوت دیتا ہے سبرام وہ یقر جو نکالتا ہے ان کو میرا ظلمات اندھیروں ان سے روشنی کے طرف صلی اللہ کے حکم سے وحدی ملا سرات مستقیم رہنمائی کرتے ہیں ان کی اسی درا کے طرف یہ نبی کی ذمہ داریوں میں سے ہیں قرآن کی دلیل اور نبی کی تشریح احادیث یہ اللہ تعالی نے اپنا اپنے ولیوں کے ساتھ دوستی کا معیار بتایا تھا پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اللہ ولی اللہ آمر من الظلمات عام النور لقت کا فر اللہ ددینہ یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا مریم مسیح ابن مریم ہے جنہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ قرار دے دیا کہ وہ اللہ ہے کل آپ فرما دیجیے فرمیم من اللہ آ کون اختیار رکھتا ہے اللہ تعالی سے کسی بھی چیز کا ان ارادہ اگر وہ چاہے اگر وہ ارادہ کرے لکل ابن مریم ہلاک کر دے ابن مریم کو و اس کے ماں کو و من فی الارض جمعہ اور جو کچھ زمین میں ہے سب کون ہے جو اللہ تعالی سے اس ارادے میں جو اللہ ارادہ کر لے کہ سب لوگوں کو قتل کر دے ختم کر دے جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تم سب کو لے جائے تو کیا اس اللہ سے کوئی روک سکتا ہے کہ نہیں اللہ ہم کو نہیں لے کے جائے گا اللہ عیسا علیہ السلام کو نہیں مارے گا اللہ مریم کو نہیں مارے گا ہے کسی میں طاقت نہیں یہ تو آیات اللہ نے جب اتارا اس وقت اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج یہ بات بتائی یہ کام تو اللہ کر چکا ہے نا تو تم میں سے کون تھا یا یہ علیہ السلام تھے یا اس کی ماں تھی یا آج بھی زمین میں کوئی ہے جو اپنے موت کو روک سکے فرمایا نہیں کوئی بھی نہیں ایسا نہیں کر سکتا بولا کن تم سے برو جو مشہور موت آئے گا ضرور تو جس پر موت آ سکتا ہے اور موت آ چکا ہے وہ الا نہیں ہو سکتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے فرمایا اس کے ماں کو بھی اللہ نے موت دی اس کو بھی اللہ نے موت دی یہاں پر یہ اعتراض کہ ایک تو اس میں اللہ رب العالمین نے کل مسیحب ابن مریم مزارے کا سگا استعمال کیا ہے وہ ام ہوں اور اس کے ماں کے لیے بھی یہ سگا استعمال کیا ہے تو دوسرے نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے اسلام دنیا میں جب اتریں گے اس کے بعد فوت ہوں گے اس کے ماں کو اللہ نے فوت کیا ہے تو اس میں کوئی ایسے عیب اور حرض کی بات نہیں ہے اس کال کے بعد کیونکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ ایک آیات دوسری آیات کی تشریح ہے ایک حدیث دوسرے حدیث کی تشریح ہے حدیث قرآن کی تشریح ہے وَلِلَّهَ اور خاص اللہ کے لیے ملکیت اسمانوں اور زمینوں کے مابین حماجوں کو جو کچھ ان کے درمیان میں ہے زمین بھی اللہ اسمان بھی اللہ کی درمیان میں انسان جن جو بھی رہنے والے ہیں وہ بھی ملکیت اللہ کی یخلق گمائشاں پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ پیدا کیا اللہ نے چاہا کچھ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ بن گیا نہیں وہ تو اللہ کی ملکیت اللہ نے اس حیات میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ماں کو اپنا ملکیت قرار دیا کہ وہ میرے مملوک ہے مملوک مملوک اعلیٰ نہیں ہو سکتے ہیں. میں ان کا مالک ہوں جیسے بغیر باپ پیدا کیا ایسے پیدا کرنے پر وہ قادر ہے کہا یہود نساران ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے یہ انہوں نے بہت بڑی جہالت کے بات لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ انبیاء ہم میں آئے تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بہترین انداز میں دیا یہ بات اللہ کا محبت تمہارے دعوے کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اللہ کی دشمنی ثابت ہوتی ہے تمہارے معاملات میں وہ کیا ہے کل آپ فرما دیجئے فلیما کم بے زنوب پھر وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں گنا سبب کب سزا دی ہے ہاں سزا دی ہے سورت آراپ میں ہے صورت بقرا میں ہے کہ اللہ تعالی نے قرتنا زیر وابت کا عد بنایا اور ہفتے کے دن شکار کرنے میں بندر بنا دیے تو اللہ تمہیں پھر سزا کیوں دیتا ہے کہ اللہ کو تم بڑے پسند ہو اللہ کے لاڈلے بل انتم شرون بلکہ تم بشر ہو ممن خلق ان لوگوں میں سے جو صلاح نے پیدا کیا ہے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ چیزوں میں اللہ کا تقسیم یغفر یا و شاہ یا شاہ بخشتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس میں اللہ کی قانون اللہ اپنے مخلوق پر یہ نظام چلاتا ہے سزا دینا اور بدلہ راحت کا دینا ان کے اعمال کی وجہ سے ولی الم الکش سماوات اور خاص اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے مابئی نما اور ان کے درمیان میں ہے وہ الہ اسی کی طرف پھر کر جانا ہے پلٹنا اسی کی طرف ہے یہ سارے چیزیں اس کی ملکیت ہے تو تم اللہ کے مخلوق ہو مملوک ہو اللہ کے بیٹے نہیں ہو بلکہ تمہارا محبت کا دعویٰ تو ہے ہی باطل اللہ تمہیں سزا دیتا ہے یا اہل الكتاب، اے کتاب والوں رسول رسولنا یقیناً آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول یو بیہم بیان کرتے ہیں تمہیں علافت من رسول تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ کس ترتیب پر ہے علافت رتن من نہ وہ رسولوں کے وقفے کے بعد آیا ہے علافت رتم موقوف ہونے کے ساتھ موقوف ہو چکا ہے رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور جیسے کہ یہاں پر صحیح بخاری میں وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا تو عیسالیہ سلاۃ والسلام کے چھ سو سال ہو گئے تھے زمین سے اٹھ جانے کے چھ سو سال عیسائی سلاۃسلام کے اسمان کے طرف اڑ جانے کے ہو چکے تھے اور دین عیسائیت وہ مٹ چکا تھا ختم ہو گیا تھا تو اس کو فطرت کا دور کہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے خالی وقفہ ہے اس لیے فرمایا کہ آیا تمہارے پاس ہمارا رسول یوبین وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے فترت من فتر رسولوں کے موقوف ہو جانے کے بعد ان کے موقوف ہونے پر آیا ہے کوئی درمیان میں رسول نہیں ہے رسول کی آنے کے آنے کی پھر وجہ کیا ہے کیوں بھیجا ہے اللہ فرماتے ہیں اس لیے بھیجا ہے ما جانا انتقول بشیروں غلان یہ کہ تم نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کچھ خبری دینے والے کوئی رسول نہ کوئی ڈرانے والا فقط جاکم جا حکم بشیر یقیناً خبری دینے والا ڈرانے والا جو تمہارا اعتراض ہے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بھیجا قدیم یقیناً اللہ تعالی جس پر قادر ہے اس میں ایک تو اس بات کا اس کا جواب کہ اللہ نے فطرت دور کیوں رکھا بس میں رسولوں کو درمیان میں موقوف کیوں کیا کیا اللہ کے پاس رسولوں کے کوئی کمی ہے فرمائے نہیں وہ تو اللہ کلین قدیر ہے وہ اپنے مسلحت کے تحت جیسے وہ چاہتا ہے اس کے تحت یہ معاملہ کرتا ہے وہ اس قانوس جب فرمایا سنات اسلام نے لکھا ہوں میں اپنے قوم سے یا قوم اس قرو، میرے قوم کے لوگوں یاد کرو نعمت اللہ علیہ اللہ کے نعمت کو جو تم پر کی جا لفی جب بنایا تم میں انبیاء نبی وہ جالکم ملوکا اور بنایا تم کو بادشاہ مسالیہ سلاۃ السلام نے اپنے قوم سے خطاب کیا اور اللہ کے نعمتوں کو ان کے سامنے پیش کیا یہ دیکھو تمہارے پاس اللہ کی کتنے نعمتیں آئے ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو وہ نعمتیں بے شمار ہے کیونکہ انہوں نے ان فوبیوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی اور الزام کے طور پر ہمارے نبی کو کہا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے بادشاہ یہ نبی تم میں کیوں آیا بنی اسماعیل میں کیوں آیا بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا ان کے الزامی باتوں کے جوابات فرمایا وہ آتا اور دیے تم کو معلوم یوتی احدمین جو نہیں دیا کسی کو جان والوں میں سے جتنے جہان کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو یہ خوبی نہیں دی اللہ رب العالمین نے مسال سلاۃ والسلام کے کلام یہاں ذکر کیا انہوں نے اپنے قوم سے اس انداز میں یہ خطاب کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں موجود یہ نعمتیں موجود عالم پر اللہ نے تمہیں فضیرت دی اے قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس زمین میں مسا علیہ السلام نے اپنے قوم سے خطاب کیا اس خطاب کو اس انداز میں اللہ نے بیان کیا کہ مسا علیہ السلام نے فرمایا داخل ہو جاؤ اس بستی میں مقدسا پاک بستی ہے مقدس بستی ہے اللہ تیب اللہ وہ اللہ تعالیٰ نے نَا اپنے کے بل فتن کلیب و خاصرین تم پلٹو گے نقصان اٹھانے والے حکم مانو اللہ کا اس میں تمہارے لئے انہوں نے جواب میں کیا کہا موسا کہ انا لنکھا یقیناً ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکلے اس میں سے یقر جو پس اگر وہ نکل جائے اس میں سے داخل ہو تو پھر ہم اس میں داخل ہوں گے مانا یہ کہ علاقوں کو تم فتح کرو بستر لے کے پھر ہم جائیں گے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نہیں لڑنے میں بھی اپنا حصہ لے لو پھر اس میں بلے جاؤ دینی کام تو اس میں کرو لیکن اس میں جہاد بھی کرنا ضروری ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں نہیں جائیں گے اس میں جابر قوم ہے جابر قوم ہے یہاں پر اسرائیلی باتیں لوگوں نے بہت سارے لکھے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ گئے تھے اور ان کے پیچھے اور کہ یہ کون سے قوم ہے اس بستی میں جب گئے تو ان کو پتہ چلا کہ یا کچھ لوگ جاسوس آئے ہیں انہوں نے اٹھا کر جیبوں میں ڈال دیا اتنے اتنے بڑے بڑے ان کے جیب تھے اور یہ سب اسرائیلی کہانیاں ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ مثال السلام کے قوم اتنے چھوٹے وجود والے اور یہ قو جبارین اتنے بڑے بڑے کہ یہ لوگ اٹھا کے مکیوں کے طرح اس کو جیب میں ڈال دیں ایسے کوئی چیز نہیں ہے لیکن لوگوں نے لکھا ہے بہت کچھ اسات کے تحت باز کے سب تفصیلوں نے لکھا ہے جبکہ دلیل اس کے کوئی نہیں ہے بہرحال جب کوئی ڈر جاتے نا کسی سے ڈرنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے دوسرا ان کو بڑا نظر آتا ہے بڑا اب دنیا میں جو لوگ امریکیوں سے ڈر چکے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں امریکی فوجی آیا لیکن جن مسلمانوں کا ان سے واسطہ پڑا ہے وہ کیا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آنے دو یہ تو بہت ہی آسان ہے کسی کام کا نہیں ہے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو یہ ڈر تھے اس طرح آج بھی جو لوگ ان سے امریکہ سے ڈرتے ہیں وہ کوئی انسانوں سے بل کر ان کو سمجھتے ہیں لیکن یہ لوگ ان سے ڈر رہے تھے بج دلی کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے بار جابر قوم ہے اس میں ہم تو ان کے مقابلے نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ ان میں ہے اس بستی میں موجود ہے ہاں جب وہ نکل جائیں گے پھر ہم چلے جائیں گے وہاں آسانی کی تلاش خالا فرمایا رو آدمیوں نے مین اللہ لوگوں میں سے قابو جو اللہ سے ڈر رہے تھے انام اللہ, انام اللہ تعالیٰ نے ختخلو علیہم داخل ہو جاؤ ان پر الباباد دروازے میں فیضاد دخل تمہ جب تم داخل ہو جاؤ ان پر فن نم غالب یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے یہ ہوتا ہے نا وار کا طریقہ کہ اللہ کے صالح بندے دیندار بندے مجاہدین وہ بڑے سے بڑے دعوی کرنے والے ہیں جب ان پر داخل ہو جاتے ہیں ان کے کی کیمپوں میں داخل ہو جاتے ہیں ان کے اسپیشل جگہوں میں داخل ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایسا بگ دڑ जाती جاتی ہے کہ بڑے بڑے افسر हैं ہیں ٹیبلوں کے نیچے گھستے ہیں پہلے ان کا بڑا روب ہوتا ہے لیکن چند مجاہدین میں پھر ان کا بڑا ہی بزدلی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جب ہم داخل ہو جائیں گے ان پر تو اللہ خود ہمارے دہشت کو ہمارے خوف کو ان डाल دلوں میں ڈال دے گا کوئی جب بارن نہیں مت ڈرو اللہ کا نام لو اور اللہ کے لیے اور آج ان کو تعلیم کیا پیش کیا وہ آل اللہ فتح پر توکل کرو ان کو تم مومن اگر تم مومن ہو کیونکہ جہاد جو ہے اس میں بنیادی چیز کیا ہے اللہ پر توکل یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرو اسباب تو اختیار کرنا ہے لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز کیا ہے وہ اللہ کے ذات پر توکل ہے کہ جب اللہ کے ذات پر تم توکل کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہیں غلبہ دے گا تو انہوں نے اللہ کے توکل کے درس دی یہاں پر مفسرین نے نام نقل کیا ہے یوشع علیہ السلام اور اس کے ساتھ دوسرا ساتھی کالب ان دونوں نے یہ کلام پیش کیا تھا کہ ہم دونوں لڑنے کے لیے تیار ہیں یوشہ خاصے اور کالب کا پلپ کا لامبا ان دونوں نے اپنا نام پیش کیا تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی یو اور کالب یہ دو بندے تھے اسال سلاط والسلام کے ساتھیوں میں ان دونوں نے یہ کلام کیا اللہ کے توحید کا درس دیا کہ وہ آل اللہ بتوق کہا موسا اے موسا انا لنکھا ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں اب ادا کبھی بھی جب تک وہ ان اس میں ہے فضحب انتا و رب کا فقاتلا بس آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں بس لڑے انا ہا ہاں یہاں ہم یقیناً بیٹھے رہیں گے سی بخاری میں دی سینا کہ جب بدر کے موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کلام سے کلام کیا لڑنے کے لیے ساتھیوں کو بٹھایا ہے ایک قوم کو خاندان والوں کو مخاطب کر لے دوسرے کو دوسرے کو اتنے میں مقصود تھا جن کو مخاطب کرنا تھا انسوار کو مخاطب کیا تو نبی علیہ السلط کے صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنے اسرائیل نہیں ہیں کیا ہم آپ سے کہیں گے فضحب اندا اور ہم تو آپ کے دائیں لڑیں گے آپ کے بائیں لڑیں گے آپ سے آگے لڑیں گے آپ کی پیچھے لڑیں گے ہم تو جہاں مطلب یہ تھا کہ آپ کا پسینہ جائے گا وہاں ہم اپنا خون بہائیں گے نبی علیہ سلاۃ والسلام ان کی باتوں کو سن کر بہت خوش ہو گئے کہ میرے ساتھیوں کے جذبات یہاں امام بخاری احمد اللہ حادیث کی سیاحت کے تحت ساب کرام انتہائی درجے کے اللہ کے ذات پر توکل کرنے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی میں اس وقت تک نہیں جائیں گے تم جاؤ تمہارے رب جائے یہ انتہائی گستاخانہ کلام کہ اللہ کے رسول سے کہتے تم جائے تمہارے رب جائے لڑے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے فعلہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے ربی انہیں لا عملکو اللہ نفسی اے میرے رب میں اختیار میں رکھتا ہوں مگر اپنے نفس کا و آخی اور اپنے بائی کا ففرق بیننا وبین القوم الكافرین فاسقین جدائی پیدا کرو جدائی ڈال دو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان اللہ نے ان کو سزا سنائی قَارَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ يَقِنًا وہ بستی حرام کر دی گئی ہیں علیہ ان پر اربئی نسرت چالیس سال یتی ہو نہ بلاور پھریں گے اس میں فلا فلاںم نہ تم القوم الفاسقین فاسق قوم پر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بات بیان کی اپنے رسول نبی کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ میں تو کسی اور کا اختیار نہیں رکھتا ہوں میرا بھائی ہے ہارون علیہ السلام میں اس کے اوپر سختی کر سکتا ہوں کہ چلو میرے ساتھ میں خود بھی جہاد کروں گا وہ بھی کرے گا لیکن اس قوم کا میں اختیار نہیں رکھتا ہوں یہاں ان لوگوں کا عقیدہ دیکھ لے آپ کتابوں میں لکھا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کی حقائق لکھے ہیں ریاس نے شرک کو پھیلانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عبد جلانی رستے پر جا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور ساتھی ہے ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں وہ دو قدم آگے نہیں بڑھ سکتے اس نے کہا کل میں ان کے ساتھ رستے پر نہیں جاؤں گا اتنے لوگ ان کے ساتھ مصافیہ کر رہے یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے اس نے اس کو اظہار کیا اس نے کہا اچھا کل میرے ساتھ چلو ضرور چلو کہتے کل جب میں ان کے ساتھ جانے لگا ایک ادمی بھی سلام نہیں کرتے میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے کہا لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہیں میں چاہے اپنے طرف مائل کروں یا اپنے طرف سے پیر دوں اب یہاں دیکھو مسالیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں اپنے بھائی کی سر کے بات کر سکتا ہوں میں ساتھ جہاد میں جائے گا لیکن میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ وہ اپنے اختیار کے مالک ہیں اب ان کے دلوں میں جہاد ڈالنا یہ میرے بس کی بات ہی نہیں کسی چیز کی طرف مائل کرنا یہ میرے بس کی بات ہی نہیں یہاں عبد القادر جلانی کو انہوں نے سارے لوگوں کے دل کا مالک بنا دیا کیسے شرکی آخرہ ہے؟ ایسے کفر جو ایسے کفر شرک جو ہے سابقہ لوگوں میں کسی میں بھی نہیں تھا جو اس اس امت کے ان مشرقین میں ہے اللہ سبحان تعالی نے ان کو سزا کیا دی کہ یہ اب چھیلا لگائیں گے اس زمین میں چھیلے کے بغیر ان کو نہیں چھوڑنا ہے چالیس سال تک اللہ رب العالمین نے اس زمین میں ان کو سزا دی اور رات کو سفر کرتے ہیں صبح دیکھتے ہیں تو اسی میدان میں پورا چالیس سال اللہ تعالی نے اس میدان میں ان کو بڑھایا اور چالیس سال کے بعد مثال اسلام بھی آپ موت ہو گئے ہارون علیہ السلام بھی آپ موت ہو گئے بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کے اولاد میں سے معاہدین ایسے پیدا کیے دیندار لڑنے والے کہ انہوں نے آخر کار بیت المقدس کو فتح کیا اور اس میں داخل ہو گئے لیکن اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ جہاد سے منہ پیر دیتے ہیں توحید اور سنت کی بنیاد پر جہاد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب کو مسلط کرتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور مظلومیت کی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر